غزۂ تبوک ماہ رجب نو ہجری میں طبرانی میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نصارہ عرب نے حرقل الشاہ روم کے پاس یہ لکھ کر بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور لوگ قحط اور فاقوں سے بھوکے مر رہے ہیں عرب پر حملے کے لیے یہ موقع نہایت مناسب ہے حرقل نے فورن تیاری کا حکم دے دیا چالیس ہزار رومیوں کا لشکر جرار آپ کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا شام کے نبتی سوداگر زیتون کا تیل فروخت کرنے مدینہ آیا کرتے تھے ان کے ذریعے یہ خبر معلوم ہوئی کہ ہرقل نے ایک عظیم الشان لشکر آپ کے مقابلے کے لیے تیار کیا ہے جس کا مقدمۃ الجیش بلقا تک پہنچ گیا ہے اور ہرقل نے تمام فوج کو سال بھر کی تنخواہیں بھی تقسیم کر دی ہیں اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فورن سفر کی تیاری کی جائے تاکہ دشمنوں کی سرحد تبوک پر پہنچ کر ان کا مقابلہ کریں بودے مسافت اور موسم گرما زمانہ قحط اور گرانی فقر و فاقہ اور بے سر و سامانی ایسے نازک وقت میں جہاد کا حکم دینا تھا کہ منافقین جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے گھبرا اٹھے کہ اب ان کا پردہ فاش ہوا جاتا ہے خود بھی جان چرائی اور دوسروں کو بھی یہ کہہ کر بہکانے لگے لا تنفرو فرو یعنی ایسی گرمی میں مت نکلو ایک نے کہا لوگوں کو معلوم ہے کہ میں حسین و جمیل عورتوں کو دیکھ کر بیتاب ہو جاتا ہوں مجھ کو اندیشہ ہے کہ رومیوں کی پری جمال ناظرینوں کو دیکھ کر کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں مؤمنین مخلصین سماؤں وطاعتن کہہ کر جان و مال سے تیاری میں مصروف ہو گئے سب سے پہلے صدیق اکبر نے کل مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جس کی مقدار چار ہزار درہم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے ابو بکر نے کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کو فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا عبد الرحمن بن عوف نے دو سو اوقیہ چاندی لا کر حاضر کی عاصم بے عدی نے ستر وسق کھجوریں پیش کی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تین سو اونٹ معاذ ساز و سامان کے اور ایک ہزار دینار لا کر بارگاہ نبوی میں پیش کیے آپ نہایت مسرور ہوئے بار بار ان کو پلٹتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ اس عمل صالح کے بعد عثمان کو کوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکے گا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوا تو بھی اس سے راضی ہو اکثر صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق اس مہم میں امداد کی مگر پھر بھی سواری اور زاد راہ کا پورا سامان نہ ہو سکا چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم بالکل نادار ہیں اگر سواری کا کچھ تھوڑا بہت ہم کو سہارا ہو جائے تو ہم اس سعادت سے محروم نہ رہیں آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں اس پر وہ حضرات روتے ہوئے واپس ہوئے انہیں کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئیں ولا کلی تحمل تفیع حسن اللہ جدید فکو یعنی اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو جہاد میں جانے کے لیے کوئی سواری عطا فرمائیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس وقت کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس پر تم کو سوار کر دوں تو وہ لوگ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اس غم میں کہ ان کو کوئی چیز میسر نہیں کہ جسے خرچ کر سکیں عبداللہ ابن مغفل اور عبد عبدالرحمن بن جب آپ کے پاس سے روتے ہوئے واپس ہوئے تو راستے میں یامین بن عمر نظری مل گئے رونے کا سبب دریافت کیا انہوں نے کہا نہ تو رسول اللہ کے پاس سواری ہے اور نہ ہم میں استداعت ہے کہ سفر کا سامان مہیا کر سکیں اب افسوس اور حسرت اس چیز کی ہے کہ ہم اس غزبے کی شرکت سے محروم رہے جاتے ہیں یہ سن کر یامین کا دل بھرایا اسی وقت ایک اونٹ خریدا اور زاد راہ کا انتظام کیا جب صحابہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری کو اپنا قائم مقام اور مدینے کا والی مقرر کیا اور حضرت علی کو اہل و عیال کی حفاظت اور خبر گیری کے لیے مدینہ میں چھوڑا حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسا کے ساتھ تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں الغرض آپ تیس ہزار فوج کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے جس میں دس ہزار گھوڑے تھے راستے میں وہ عبرت ناک مقام بھی پڑتا تھا جہاں قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا جب آپ وہاں سے گزرے تو اس درجہ متاثر ہوئے کہ چہرے انور پر کپڑا لٹکا دیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا اور صحابہ کو تاکید فرمائی کہ کوئی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہو اور نہ یہاں کا پانی پیئے اور نہ اس سے وضو کرے سر نگو روتے ہوئے اس طرف سے گزر جائیں اور جن لوگوں نے غلطی اور لا علمی سے پانی لے لیا تھا یا اس پانی سے آٹا گوند لیا تھا ان کو حکم ہوا کہ وہ پانی گرا دیں اور وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیں آگے چل کر جب ایک منزل پر ٹھہرے تو پانی نہ تھا سخت پریشان تھے اللہ تعالی نے آپ کی دعا سے میہ برسا دیا جس سے سب سیراب ہو گئے وہاں سے چلے تو اسنائے راہ میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی ایک منافق نے کہا آپ آسمان کی تو خبریں بیان کرتے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھ کو کسی چیز کا علم نہیں مگر وہ جو اللہ نے مجھ کو بتلا دیا اور اب ب الہام الہی مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ اونٹنی فلاں وادی میں ہے اور اس کی مہار ایک درخت سے اٹک گئی ہے جس سے وہ رکی ہوئی ہے چنانچہ صحابہ نے جا کر اس اونٹنی کو ڈھونڈا اور لے آئے تبوک پہنچنے سے ایک روز پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کل چاشت کے وقت تم تبوک کے چشمے پر پہنچو گے کوئی شخص اس چشمے سے پانی نہ لے جب اس چشمے پر پہنچے تو پانی کا ایک ایک قطرہ اس میں سے رس رہا تھا بدیقتِ تمام کچھ پانی ایک برتن میں جمع کیا گیا آپ نے اس پانی سے اپنا ہاتھ اور منہ دھو کر پھر اسی چشمے میں ڈال دیا اس پانی کا ڈالنا تھا کہ وہ چشمہ فوارا بن گیا جس سے تمام لشکر سیراب ہوا اور معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے فرمایا اے معاذ اگر تو زندہ رہا تو اس خطے کو باغات سے سرسبز اور شاداب دکھے گا تبوک پہنچ کر آپ نے بیس روز قیام فرمایا مگر کوئی مقابلے پر نہیں آیا لیکن آپ کا آنا بیکار نہیں گیا دشمن معروب ہو گئے اور آس پاس کے قبائل نے حاضر ہو کر سر تسلیم خم کیا اہل جربہ اور عذرا اور ایلا کے فرما روانے حاضر خدمت ہو کر صلح کی اور جزیہ دینا منظور کیا آپ نے ان کو سلح نامہ لکھوا کر عطا فرمایا اسی مقام پر آپ نے خالد بن ولید کو چار سو بیس سواروں کے ساتھ عقیدر کی طرف روانہ فرمایا جو ہرقل کی طرف سے دو مت الجندل کا حاکم اور فرما روا تھا آپ نے روانگی کے وقت خالد بن ولید سے یہ فرمایا کہ وہ تم کو شکار کھیلتا ہوا ملے گا اس کو قتل نہ کرنا گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا ہاں اگر وہ انکار کر دے تو قتل کر دینا چاندنی رات میں پہنچے گرمی کا موسم تھا عقیدر اور اس کی بیوی قلعہ کی فصیل پر بیٹھے ہوئے گانا سن رہے تھے اچانک ایک نیل گائے نے قیلے کے پھاٹک سے آ کر ٹکر ماری عقیدر فوراً ہی ماں اپنے بھائی اور چند عزیزوں کے شکار کے لیے اترا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے دوڑے تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ خالد بن ولید آ پہنچے عقیدر کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا وہ مارا گیا اور عقیدر جو شکار کرنے کے لیے نکلا تھا وہ خود خالد بن ولید کا شکار ہو گیا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم کو قتل سے پناہ دے سکتا ہوں بشرطے کہ تم میرے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا منظور کرو عقیدر نے اس کو منظور کیا خالد بن ولید عقیدر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عقیدر نے دو ہزار اونٹ اور آٹھ سو گھوڑے اور چار سو زریں اور چار سو نیزیں دے کر صلح کی مسجد زرار بیس روز قیام کے بعد آپ تبوک سے مدینہ منورہ واپس ہوئے جب آپ مقام زیعوان میں پہنچے جہاں سے مدینہ ایک گھنٹے کے راستے پر رہ جاتا ہے تو آپ نے مالک بن دخشم اور ماں ربن عادی کو مسجد زیرار کے منہدم کرنے اور جلانے کے لیے آگے بھیجا یہ مسجد منافقین نے اس لیے بنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس میں بیٹھ کر مشورے کریں جس وقت آپ تبوک جا رہے تھے اس وقت منافقین نے آ کر آپ سے درخواست کی کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے آپ چل کر اس میں ایک مرتبہ نماز پڑھا دیں تاکہ وہ مقبول اور متبرک ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میں تبوک جا رہا ہوں واپسی کے بعد دیکھا جائے گا واپسی کے بعد آپ نے ان دو حضرات کو حکم دیا کہ جا کر اس مسجد کو جلا دیں اور یہ آیتیں اسی کے بارے میں اتری ہیں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 واللہ تحریری <تصفيق> یعنی جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور اہل ایمان میں تفریقہ ڈالنے کے لیے قیام گاہ بنانے کے لیے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی سے برسر پیکار ہے اور قسمیں کھائیں گے کہ ہماری نیت سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں آپ اس مسجد میں جا کر کبھی کھڑے بھی نہ ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی یعنی مسجد قبا وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو ابن حشام کی روایت میں ہے کہ آپ نے سہیلم یہودی کے مکان کے بھی جلانے کا حکم دیا جس میں منافقین جمع ہو کر آپ کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے حضرت طلحہ نے چند آدمیوں کی ہمرہی میں جا کر اس مکان کو نظر آتش کیا جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو مشتاقان جمال نبوی محتاب نبوت و رسالت کے استقبال کے لیے نکلے یہاں تک کہ غلبۂ شوق میں پردہ نشینان حرم بھی نکل پڑیں لڑکیاں اور بچے یہ اشعار گاتے تھے طلع البدر علینا من منسنیات الوداعی وجب شکر علینہ مادا اللہ داعی اوہ المبع صفینہ جے تب الامر جب مدینہ کے مکانات نظر آنے لگے تو یہ فرمایا حاضی طعبہ یعنی یہ مدینہ طیبہ ہے اور جبل احد پر نظر پڑی تو فرمایا ہادہ جبنا ون وحبو یعنی یہ پہاڑ ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں اخیر شعبان یا شروع رمضان میں مدینہ میں داخل ہوئے اول مسجد نبوی میں جا کر ایک دوگانہ ادا فرمایا نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی ملاقات کے لیے کچھ دیر بیٹھے ازاں آرام کے لیے گھر تشریف لے گئے یہ آخری غزوہ تھا جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برف سے نفیس شریک ہوئے متخلفین یعنی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک روانہ ہوئے تو ممین مخلصین بھی آپ کے ہمرکاب روانہ ہوئے منافقین کا ایک گروہ شرکت سے رہ گیا لیکن چند ممین مخلصین نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض کسی عذر سے اور بعض بمقتضۂ بشریت گرمی اور لو کی تکلیف سے گھبرا کر پیچھے رہ گئے ابو ذر غفاری کا اونٹ لاغر اور دبلا تھا اس لیے یہ خیال ہوا کہ دو چار روز میں اونٹ کھا پی کر چلنے کے قابل ہو جائے گا اس وقت میں آپ سے جا ملوں گا جب اس اونٹ سے نا امید ہوئے تو اپنا سامان اپنی پشت پر لادا اور پا پیادہ روانہ ہوئے اسی طرح تن تنہا تبوک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا رحم فرمایا اللہ ابو ذر پر اکیلا چلا آ رہا ہے اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا ربضہ میں تنہا وفات پائی کوئی تجیز و تکفین کرنے والا نہ تھا اتفاق سے عبداللہ بن مسعود کوفہ سے واپس آ رہے تھے انہوں نے تجہیز و تکفین کی میں طبرانی میں ابو خیسمہ سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک روانہ ہوئے اور میں مدینہ رہ گیا شدت کی گرمی تھی ایک دن دوپہر میں میرے اہل خانہ نے چھپر میں چھڑکاؤ کیا اور ٹھنڈا پانی اور کھانا لا کر رکھا یہ منظر دیکھ کر یکایک دل پر ایک چوٹ لگی کہ واللہ یہ سراسر بے انصافی ہے کہ رسول اللہ تو لو اور گرمی میں ہیں اور میں سائے میں بیٹھا ہوا اس طرح عیش و آرام کر رہا ہوں فورن اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ کھجوریں ساتھ لیں اور اونٹ پر سوار ہوا اور نہایت تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوا جب لشکر سامنے آ گیا تو آپ نے دور سے دیکھ کر فرمایا ابو خیشمہ آ رہا ہے میں نے حاضر خدمت ہو کر واقعہ بیان کیا آپ نے میرے لیے دعائیں خیر فرمائی انہی مؤمنین صالحین میں سے کاپ بن مالک اور مرارا بن ربیع اور ہیلال ابن عمیہ بھی تھے صحیح بخاری میں کاپ بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور میں سفر کی تیاری میں تھا یہ خیال تھا کہ ایک دو روز میں جب سامان ہو جائے گا تو آپ سے جا ملوں گا اسی میں دیر ہو گئی اور قافلہ دور نکل گیا اور مدینہ میں سوائے معذورین اور منافقین کے کوئی باقی نہ رہا جب یہ منظر دیکھتا تو نہایت رنج ہوتا جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین نے جھوٹے عذر بیان کیے آپ نے ظاہری طور پر ان کے عذر قبول کیے اور دلوں کا حال اللہ کے سپرد کیا مغازی ابن آئض میں ہے کہ کاپ بن مالک کہتے ہیں میں نے یہ عزم کر لیا کہ ایسا ہرگز نہ کروں گا کہ غذبے سے پیچھے بھی رہوں اور پھر اللہ کے رسول سے جھوٹ بھی بولوں چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا آپ نے اعراض فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے کیوں اعراض فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نہ منافق ہوا اور نہ مجھ کو شک لاحق ہوا ہے اور نہ میں دین اسلام سے پھرا ہوں آپ نے فرمایا پیچھے کیوں رہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اگر کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو باتیں بنا کر اس کے غصے سے نکل جاتا لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اگر آج جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کر لیا تو ممکن ہے کہ کل خداوند بند زلجلال آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اور اگر آپ سے سچ سچ کہہ دیا جس سے آپ ناراض ہو جائیں تو مجھ کو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ معاف فرمائے گا حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عضور نہیں میں قصوروار ہوں آپ نے فرمایا اس شخص نے سچ سچ کہہ دیا ہے اچھا اس وقت جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے اسی طرح مرارہ بن ربی اور ہلال ابن امیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قصور کا اعتراف کیا آپ نے یہ حکم دیا کہ پچاس دن تک کوئی شخص ان تینوں آدمیوں سے بات نہ کرے چنانچہ سب نے ہم سے سلام و کلام قطع کر دیا خیش و اقارب دوست احباب سب بیگانے نظر آنے لگے کب کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی تو ضعیفی کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئے دن رات گریا و زاری میں گزرتا میں جوان تھا میں جماعت میں حاضر ہوتا غرض یہ کہ پچاس دن اسی پریشانی میں گزرے یہاں تک کہ اللہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی سب سے زیادہ فکر اس کی تھی کہ اگر اس عرصے میں موت آ گئی تو رسول اللہ اور مسلمان میرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے پچاس دن بعد یکایک جبل سلا سے جان جاںفذہ سنائی دیا کہ اے کاپ بن مالک تم کو بشارت ہو یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ مشکل دور ہوئی رسول اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ان لوگوں کی توبہ مقبول ہوئی ہر طرف سے مجھ کو اور میرے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری اور مبارکباد دینے کے لیے دوڑے ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ یہ کہتے تھے تجھ کو مبارک ہو اس بات کی کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا جو شخص میرے پاس خوشخبری لے کر آیا اس کو فوراً ہی میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر پہنا دیئے بعد جاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے مسجد میں قدم رکھا ہی تھا کہ طلحہ بنعبید اللہ دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے مسافہ کیا اور مبارک مبارکباد دی کاپ کہ کہتے ہیں حاضرین میں سے اور کوئی شخص نہیں اٹھا خدا کی قسم طلحہ یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا نا حضرت کا چہرہ انور چاند کی طرح چمک رہا تھا آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا مبارک ہو تجھ کو وہ دن جو تمام دنوں سے بہتر ہے جب سے تیری ماں نے تجھ کو جنا ہے کابل مالک جس دن اسلام میں داخل ہوئے بے شک وہ دن تمام دنوں سے بہتر تھا لیکن حقیقت میں یہ دن اس دن سے بھی بہتر تھا اس لیے کہ اس دن میں بارگاہ خداوندی سے ان کی توبہ قبول ہوئی جس سے ان کے ایمان و اخلاص پر ہمیشہ کے لیے مہر ہو گئی اور یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئیں ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِمَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَنْجَا مِنْ لینا ترجمہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور عنایت سے متوجہ ہوئے پیغمبر پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی اور دشواری کے وقت نبی کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ ایک گروہ کے دل قریب تززل کے تھے پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے اور توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان تین شخصوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی اور موقوف تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں سوائے اس کے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کا قصور معاف کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس توبہ کے شکریہ میں میں اپنا کل مال خیرات کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کچھ مال رہنے دو اس لیے خیبر میں میرا جو حصہ تھا میں نے وہ رکھ لیا اور باقی سب خیرات کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھ کو محض سچ کی وجہ سے نجات دی ہے میں اپنی توبہ کا تکملہ اور تتمہ یہ سمجھتا ہوں کہ مرتے دم تک کبھی سوائے سچ کے کوئی بات نہ کروں